لیعلم ان قد ابلغ رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصا كل شيء عددا تاکہ وہ جان لے کہ رسولوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیئے اور اللہ نے ان تمام چیزوں کا احاطہ کر رکھا ہے جو ان رسولوں کے ارد گرد ہیں اور اس نے ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نگہبان فرشتوں کی ایک جماعت کو وہی کی حفاظت کے لیے اس لیے لگا دیتا ہے تاکہ اسے معلوم ہو جائے یعنی کھل کر بات سامنے آ جائے کہ انہوں نے اپنے رب کا پیغام بحفاظت تمام اس کے رسول تک پہنچا دیا ہے دوسرا مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جان لیں کہ جبرائیل اور ان کے ساتھی فرشتوں نے اپنے رب کا پیغام بحفاظت تمام ان تک پہنچا دیا ہے تیسرا مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جان لیں کہ گزشتہ انبیاء نے بھی انہی کی طرح اپنے رب کا پیغام اپنی قوموں تک پہنچا دیا تھا و احاقبیم لدہم اور نگہبان فرشتوں یا اللہ کی جانب سے پیغام رسانی کرنے والے فرشتوں کے تمام احوال سے اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر رہتا ہے ان کا کوئی حال اللہ کے احاطۂ علم سے خارج نہیں ہوتا وہ احسواک الشعی ان اعدادہ اور اللہ کے پاس چیزوں کا اجمالی علم نہیں بلکہ مخلوقات کے ہر فرد کا الگ الگ تفصیلی علم ہے وب اللہ